مقبول تو دوسری طرح نقل کرے سارے بیا ڈریم جواب دار فسو قول حمدہ نقل ہے موجود تھے احمد والا نقلت نقل والے مروی دے لکا داود را و بارک جل امام را امام حمدر را دی دولنا کتاب نل کرنی بپاری مسلم دا مرکزی کدیر دے ایم نے رحم اللہ توسیق کرے او تو کام ہوئے بے دام ہوئے تقریب تہذیب کی چدھا آبام ہو بل نمبر سات اعتراض پدارے روایت آلہ باندھے دا چیرا کب داتیادت صحیح ہمشی نمازیات آج وجود نہ سابی تھی نو دا خبر ہم ساغلت دا زکا مازالا علی الفاتحہ داغی وجود پاکی ثابت شو او دا حدیث روغموٹ مطلب دا رووتو چی لا صلاح دا موزنکی گی دی من داغی دا چا لم یقراب فاتحة چیل کتابی پسوائیتا چی آقا فاتحة چیل کتاب کنو لسو تر او پسوائیتا ورسر نور تلاوت دا قرآن کریم دیو آیت دا یہ صورت نام مونکو نو چی داد چا چاو نکڑو نو داغ موزنک دوارو دا پارا حکم یو جو دوارو کیو تو دا نکی نکی نانا دوارا یا ہم مار دا دا نمبر کو تدارے وغیرہ تشقیب تحقیق تحقیق الکلام کے بارے, بارے ہم رانا کر دے لک تلقی القبیر ادارے کیل أغي كي وصوي دا صندوق قبولي حافظ بن حجر نحمه الله مسلم أحمد أغي كي دريم جيل كي بيزة صلصة صفاكي أودارم سناني وكبران بيقيد ويمجل شبتن صفاكي معرفة علوم الحديث شبقنا بن أولوي صفاكي أبو تاود رنبه جيل يوظلت اللصة صفاكي بدأ كدابو سعيد خدرير رضي الله عنه مرفوح حديث أغي سرم ما سيسر دا نور علماء اکرام داوی چھتا گا ربایت دا سیدے دا ما تیسرہ ہم فکر سیدے بلکہ امام مسلم امام نوی رہی مولا قدیم پوری وی چھ ما تیسرہ دا دیدہ زیادت دی بخاری اور دا مسلم پر شرط بانی سیدے شرح المحاسب کو رد ریم جل اوزری سوئے یو کم دیر شمسفہ قادی امام ابن سید النا چاہتا العلامہ المحدث الحادث العدیب البارح دعویلے کی گی. اگر نقل گئی حقل سنت سہیلے رکری جرح کی بل نمبر نواز شریف کا تنہان جاغ جی تاخو مخ دیر سویرے فتح بیان ڈریم جیل سلور سبا ہوئی سفا کی آگا چی کی دا دا کمرویت جی زیادت پکیرے دا صحی دا غلط من زیادت کرا آگے ہم بنی اور سی ہم کئی نب ایسنگ را رہے تن کے مولانا شمسلا سے آگاہ صحاب ابن حاضر رحم اللہ امام ابن احبان رحم اللہ علامہ سید الناس وغیرہ جدید نمون آخلی اور بسی بیا چرا دید دے دی روایت تسیق کردے دا عون المعبود رنبی چل دریسا و سفا بل آغین روایت دا بی حریر رضی اللہ عنہ موارد الزمان دا آغس سے یو سلش پگشتم سفا کی اگر کوئی ان لا صلاة الا بطرحہ شفات ہے دل کتاب و ما تیسرا حل دم و ما فصاعدا ما تیسرا ما زادا دا تلیوسر نیادیش چنی بھائی خبر پٹ چیتے آسار جائے آسار پڑھو صبر نور کو پیش دو خود سے مانگا آدھا ضرور جواب نظامی جواب دیو سفر جانا کو بلن مردام آویڈی کی را تو مانگا سیو سری حدیث او قایا چاگی کی داویڈی چی امام پسی با فادیہ وی پیغمبر داویڈی تو زمانگا نسل سری مطالبہ کے نمانگی انستانا کو سو میں نماتی خبر کی؟ ساتھ اسنی وطاس رضی اللہ عنہ عنہ اثر محتاط امام محمد رحم اللہ اکن صفا جز القراط علیم صفا محمد القاری علی پگم جل لسن صفا مصنف ابن ابھی شیبا باریکریم جلد جل یا لمبے جلدی اذکراتی بودیتو ان الذی یقرأ خلف الامام فی فی جمرہ جیدا بخلق کے بس کرواٹ ہوا چوشیش سوچ امام بصیر مستو فاتحه للی یا بل سورت للی بلیو قرات گئی بس قدم پہ پشتہ اسو نماز پر کتا کتا نہ اینو چز پک نور امحتاجم کرے کہ نہیں یوم ہے دا بس دا بل نمبر تاسو پیش کراگی جوابات منگو شروع کروایت آگے روایت روایت پیش کر د دا بل داغی کے اس مختصر بنتاج ان کی در کم روایت سے تاکڑے یا خلف الامام والا وغیرہ یہ وقتی دی اور او پیش کرو کہ محمد امن صاف باغ وان کلام دے مخرول والے کلام دے برو شدہ نہلف المام کم کمروید پیش کرو. نیو اللہ رب والسلام علی رسول زمین خبر الحمد على رسول اما من امادی بسم اللہ بعض دن مولانا سے پیش کر لگا داسر دا پیش کو من کرا المام دے روڑی من کراپو نارم دا, دا روایت موضوع سے علامہ لکھی مامون ابن احمد سے اور روایت دا موزوع روایت کھول لی او درنگ دا, دا حدیث ر... ابن حبان په خپل دغه کې روایت کړی لري فتر جمعه ہی منه ذوابه لم مريد په حدیث المنفور مرفوع مرفوع نسيه او ان نحيو ان قياد الفاتح الفلمان وكل ما ذكروا مرفوعا في اما الاصل او اما لا يصح ام كما حدیث چې دي مرفوزه كن کوي نا خو اصل ولا نشه یا يصح نه دي بالکل دا روایت همستا صحیح نه دي آثارنا همستا په تفصیل جواب الحمدلله وشو اس سے کم پشکوم آسار و سہاو سے پشکون کتاب گرت رکھ آسار و سہاو بدی خلال خلال کی بار پیش کو سہاوے کے راموں کرے باتیں نسخہ دی اخبرنا ابو عبد الله عن ابن نبره قال حدثنا المكره قال خبر اي خبرنا ابو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ ابو سعيد محمد بن ابو مسال فقال حدثنا ابو العباس محمد بن ياقوت الى اخيه قلت لعمر ذي وجه يزيد ابن الشريك او كما عمر بن الخطاب توي اقرا ورا اليمان عمر بن خطاب رضي الله عنه اوج اي حدث الامام نورس فاتحه قال نعم قال وان یا یعنی میں خطاب سفر دا دا کی نبرا عمر محتاط أخبرنا أبو حمد الله الحافظو أخبرنا أبو محمد بن أحمد المحبوبي قال حدثنا سعيد المسعود إلى آخره دا سندت كم دين دو مريني خطابنا دين دين موحي إمام قسوايا قا قال قلت على رأيك إن خلف الإمام إمام بوحني بس دا تغوي دا رأيوه إمام دا مريني خطابنا دبوسوكو قلت إمام قسينا سوكم وقال إقرأ في نفسك فاللبس كإمام قسوايا كنا بل أثر و ابو بكر احمد بن محمد اللحاذ البقي يخبر محمد بن حياه قال حدثنا ابو علي وليس الدير عذكين يكن وليس ابن قاست جراشكين ان ذلك باول خبري خبر <تصفيق> كان جي بار خبري كسو قال يامر بالقياده ان علي رضي الله عنه كان يامر بالقياده خلف الامام الذين هو امرته به خبري امام تصير قياد كوي امام بسياط الحوائج قديمه علي رضي الله عنه امر كوي راثار الصحابه پیشكم اخبرنا ابو القاسم عبد العزيز بن عبد الله وب... بن عبد الرحمن داوي ذوي بن كعب بن قلفه حركي عبد الله بن ابي فضيل ذوي جي ان هوي بن كعب كان يقرا خلف حالف... امام الزوني والعصر ذبحه كم امام في خراسان المستوف كتاب القيادرين وصفا دارغي دعوي تم ان تقصوا كدوي بن كعب ده اقرا خلف اقرا خلف الامام امام بالزلفى فاتحه قالنهم عبوي يقولوا له يا ابو دو الرواد دوينا ابھی رکھواتی الحد حجر والعصر خلپ را غیر امام نروسو جکم دی تو ما دا ما بتی سکو مالی کر کے ہاں اریم نے عباس اقرا حلف المام کی پکی امام پر دا دا بل پتو نے آباز انیم نے آباز کامام جہر اور امام جہر مسکی کے غیر جہر صورت کے کیوں بل فتو نیا ان فاتحت کی, کی امام جاہر کی کوئی جہر نہاتحبل اثر ابوالی ماضی گھر کی بدیمانی جداٹور آسان و صحابوں میں پیش کو جدار صحابہ امام کا سات وانی رضی العان ہو ابن عباس رضی مسوران ہو ابو بی بی کم دی ابو سعید خدی رضی صحاب دی, دی امام پر چکرات ہوا ہے ابو حرا اقبال کام کا سلبا اوتارنگی محمد محمد محمد بلدرا اخبار ابراہیم آخرات في قسم رواياتنا في دائما يتحدث بل روايات ابو سيد خدري أخبرنا ابو محمد بن عبد الله الحافظ أخبرنا ابو بكر بن إصحاب أخبرنا ابو, أبو محمد بن يحيا ابن سهل ابن محمد بن يحيا قال حتى سنو محمد بن عبد الله ابن مصنع ابو نزروي قال سألت ابا سيد خدري عن قرار وقال بفاتحة الكتاب هذا سبقنا في ممان في السيام فاتحة فلمان ما فاتحة إمان دابو سعید حد اللہ فرمائیت اللہ ہوئے گا حدیث میں پیش کرد علی د کا دابو ہر سابق اقدار جمہور صحابوں نے ثابت کرد اللہ نہ ہو ارے گا او قسم دے لے. او قسم پسیشی قسم در دل نغر کی کے مکمل جواب کرے مکمل جواب کرے کر پورا کلام نے محتمدی صنعت کے اس کلام تو هباري يدي بيتي دهو بسم الله الرحمن الرحيم دا مرف روایات کی خبر ختم مرفو روایات نمبر فور روایت کا دین د گرسان داری وج سدا ز کتاب الرات امام یوکم شیتم ارے گری محمد ابن حسن اب ان پہر او فتنی کے دبروایا تو کداری تمیز باقی نے علامہ تہبی دا مارو دے بواری والی کے معروف دے پی علامہ برقانی ہوئی ابن سرخی ہوئی ہدا کے بخدار صفا کتاب المدرشا میزان دل پریمزل صفا لسان دل پنزم یو سل یو دشم صفا کتاب القراس یوش پیتم صفا سن کے حقیقل سفا بلو سبوت سلیکمانی اور چیلنج والے لب دیکھو یوروایت منگت دادا تداسی پیش کا جائے کہ نبی سے شرم دا با امام پس مختبہ امام پس ہوئی او کنی نمون زندگی کی کیا یو اوید کو پیش کر گا یو اوید پیش نہ کرو بل حری رضی اللہ عنہ دا سر نالے بارہ کی جواب دہدام بارہ قابل استدلال اولا سفیان ابن حسین فدی کے راویزے امام محمد رحم اللہ فرمائی امام زور رحم اللہ فرمائی جدان زائد اور کمزور ہے یہ ابن سعید القطان ابن معین رحم اللہ فرمائی جد ابن صان رحم اللہ فرمائی جیدہ احادیث کیا اکثر خطائی دا آوززا مطالق یعقوب ابن شہبر رحم اللہ امدر خبر کہی ابو حاسم پاکی بیال آزام ہوئی جنہ دبانے احتجاج کو اللہ صحیح نے دی امام نسائی رحم اللہ امام زہری رحم اللہ نظر اوایت تضعیف ہوئی ابن احبان رحم الله تعالی فرمائے کہ ذبہ رو پری روایتوں کہ اقوال افاکول روایت کے الٹا پلٹا قول ابن عاد رحم الله بیان دا کہی کہ دے ظہری با کے قابل احتجاج نہیں نا قول مگر میزان اعتدال در ضرورت لمبے جس طرح اس واسطوں نے صفاء بھی پورے پکے اور تقریب و تہذیب نہ ہوتا سبھی روہارے پیش کو آگے کہ ملا نہ روایت نہ کلکے نہ آگے کاجی چوکاری رہے ملا ہوئی زہری دا روایت دا ضید سے نیلو لوتا کہ رستہ پہ آگے دم دا و روایت آه. قال حدثنا دلين محمد, حد حدث محمد, محمد بن فري قال حدث حدثنا محمد السلمائي محمد بن اسحاق عن المرهود بن ربيعه وادي بن ثابت قال قلنا حدثنا رسول الله في صلاه الفجر فقال رسول الله صلى الله عليه اقراتوا فلما فرغ قال علل عللكم تقرؤون خلف امامكم قلنا نعم حظ يا الله قال تفعلوا الا الفاتحه كتاب انه لا صلاه لمن لم يقرأ بها دع وجه النبي صلى نشراته وقرأتها فضل عليه قرات بنبي الرسول صلى الله عليه وسلم عليه قرات دون شو قلم ما فرع كل كلمه فارس بن بي الرسول صلى الله عليه وسلم قرات قال ان تقرؤن خلف ايمانكم تاسروا ايمانكم تصلوا تاسروا ايمانكم تقول لا نعم حضر مو قوي يا رسول الله ما صحيح سنستمر بنبي الرسول عليه الصلاه والسلام تفعلوا تاس تاس ما في الا في كتاب ما درسوا الفاتحه وايه زكف انه لا صلاه لمن لم يقرأ بها بغير الفاتحه لم نكبي حدثنا عبد السلام بن سليمان قال حتى صلاة الله يوسف قال حتى صلاة حيصان ابن حمير قال أخبر نزيل ابن واقير المخبول أن نافي ابن محمود ابن ربينا السهري قال نافي ابداع عبادتو ابن سامد عن سلاة الصبع فقاو ابو نعيم ابو نعيم المؤذر الصلاة فصلنا ابو نعيم بالناس وأقبل عبادتو عنمه حتى سور بن حزب وابو نعيم وابو نعيم يجحر بالقلال فجعل عبادتو يقرأ بهم القرآن فلما انصرفا قل دل يبادا صمدك ت ولي ولي بي بي بي بي قال عجل او اور جہاں بن جلدی قرآن من قرآن تاسو اس قرآن دلی کی، کی، امام پاس او قرآن، تاسو اس ضرور لا مختبہ جواب کا تیزیں دیکھتا کھلے جوڑا ہے در دفظ میں چیتا داری پیش کرو داری واید, واید چھنے نا کلام نا خاری نا دی دا چند تا چی سندوین اخو یو سند دے سبروکا او داگین حالاوہ تدین او سندو مخت مارا پتا بات سنت کی اختیش اختلاف ہمش تھا اختلاف ہمش تھا بل مرفوفن اختلاف اور اختلاف سرور دائشنو دو اشتلافہ بیاداری چیداری وید تاکتلائید نعمر دیو کو درباتاید دستانی تردیر لانگو دی نو در اشتلافات کی بادے کی پاہل اوش کی تاہین کاو کو چیداری وید مانا دے بیدے اس کو دیو گئن اس دیو گنا ہے اس کو دیو گنا نہیں اس کو دیو گنا نو سکی واؤ آج خود میداری وید نتلکلی ریڈوں بیجید ریسا و دلسان سفا در فخرياء الذي كان عباده ابن الصابتي داري وري بلا واسطه اعطاء ظاهر خبره في افتخاده دون اي موضع حديثه باثباته ترى كما حول جی سمار عبادي بن ساعمتنا النشت كما حول جی سمار عبادي بن ساعمت رضي الله عنه ثابت النشوه نلهارا جی ترى ولا تضلع دينما ابو داود بن مولى لا يرت نقل ناغينا تلكيب دوتر القصر تاوي يوم مدحول لقلسنا قلبيب ده نافيحنا نافيح ابني محمود قلبينا تلكيب وعبادة ابني ساميتنا نوزيلا كده توير رواياتكي دايو خبراء اللا قروشتو زدبو الغارة جدريم سنده ابو غارة مدحول بالرواياتنا تلكيب محمود ابني ربينا قلبينا تلكيب وعبادة ابني ساميتنا مسکری روایت راحل علی تشریق ہے سرور منڈا سونند تدرينا الابد في الزم سنة مقرول نقل لمحمودنا محمود داري نعيم جدير بن نعيم بطاة قد وعبادة ابن سامت اللذي الله نمونا لغادي سوري دره او بذيك شبقم هذه السنة داري مقرول نقل رجاء ابن حيوانا انا نقل لمحمود ابن ربينا ودا موقوف اكو عبادة ابن سامت بادي معرف كدارا نقل امارف تنن دريم جيد واسا ودريم صفاء نوز دے ہوایات ان خدا دے کے اختلاف دے ہوگو دے جدا مقرول جکم نقل کئی نو محمود نے کہی کن نافع نے کہی آوگے من دوئر مردہ جدا مقرول نقل میں حیوانے کہ کن نافع یا محمود دے بلدہ جدا مقرول آوگے ابارکن سامیت رضی اللہ عنہ درمین کے واسے کشتا کنیشتا کشتا نویوالا قدولی قدولی جو گئے بل امرادكم مفعول لورايه دار نقلته الى عبد الله بن عمرنا معرفه الصنام جندير وصوات ريم صفاء فجاءت معرفه الصنام جداوي غير انا قلتي مفعول لورا قلته اذا رجاء بن حيوان هذا عبد مولانا سے اور اورجیبی أو روایت پا غشتی کی اور یہ حدیثیم الا و جین قضى ما لواجه احرى مخالف له انما المسمي مستربا واذا تساوت الروايتان اما اذا رجحت احداهما بحيث لا يقال والاخرى فالحكم للراجحه ولا يطلق عليه نزع وصد المسترب ولا له حكمه كذلك بالروايه بالترجيح يا موافقتني مباد الاستراب حكم ذلك نيشتي حديث مستربني حديث صحيح هو راجح هنا بعد او ترجيح الروايه المسترب دي وكن بعد ما قول على الروايه الكم محمود خدا ختم بس نہ باقی دو روایتوں میں سر مرجوف تھیرے اور اب ان او ابو آسانی ہوئی بقیہ بچکا بقیت باغی تو مغول محمود او انوادا نہ بھی ان محمود ان ابادل روایت, دی. روایت کی جدا جدا کسی واقعہ بلکہ جدا جدا دیو دی. واقعہ محمود ابادہ ناستا محمود سراستا نہ بھی ابن محمود واقعات جدا جدا دی نو اس طرح کی رقم دینا محمود نہ من محمود ان بن ربی ومن ابنه نافع من محمود مخرآ حادیث محمود بن ربی دا دا نافع محمود نا او نافع اور جی محمود اختلاف کے ختم شو شوہ اپنا مطابق لیتا رجوع کی شاته فرمائي فاين بلغنا حديث من رسول المعصوم الذي فرض الله عليه طاعته بسند صالح يتل على خلاف المذهبنا وتركنا ذلك الحديث وتبعنا ذلك التخمين ومن اظلم منا وما عظم يوم يقوم الناس لرب العالمين في منت صحيح الاسطه نسبه لرسول ومنت قد اولي دعاوى الشهيده او دعوه الذي حديث مخالفتكم خبر دروزه نكر او حديث لمن نوي دار ضلاله دربار ضمنت درس جوابي او دارت ان خلق رب العالمين تدريجي خراب نکلتا اللہ نے یار پکڑ دا, دا, دا, زمون دا احترام او اور رجو پکا دا دا دا قسم من پسیشی او قسم او خراب اللہ رب المینا جواب رویات سراب جاب جواب رو جا جواب نہیں تو جو اپنے دون ترتین نغوشو وہ جون مسلو کی دا قسم مسئلہو بکی دا قرآن مسئلہو بکی نمنگ لد اخبرو محشرانو آگا خیان ساتل بکار دی چاریس انگا تری قبانے کار کڑے دی نا آگے تری کار پھول دی اس دیدے کی گزماتا فتح ہے جہا مکھول بانے جرمز ہوکم سیکار پکڑ رہے تھے پارا ہونا ضرور پیارا پارا تنسولی سیدیسینا باغیر لدغی قسم دا فیصلینا فاسینا زمانگا تا خوبص شکم ستاس الدلائل مانگا واقعی دل ناقی سرم ایجمینات سنا سرارے و پورو مطمئن لانے لہذا مانگا وقت پل مزید تحقیق ہم کھو پل مسئلینا مانگا سن نبرا پوری جی سن نبرا پوری جی سن نبرا پوری جی لازو پل مرگر اسرم اختاری جی مشورہ دین مسالا پات او بکولہ قرانائے جداسی ہلکی سما قضا قواش تیار لوٹ فکر وں نہ لے گو دعوا و دڑونا دین منگاں تنگے جہما کمنگو کشارو شیدت جوڑو نہ دگے وے نہ لوٹ فکر لگو لے امام غنی بارے مولا اشفق میہ aste خپل شاگرد سره پهه م سره مناظر کړي دا کو زمنګه حناคม مې اشفق میہ دی منګه یو رضا بولنه لکړي د دې چې اشفق میہ aste مناظرین بعد کرے جیمان بہنی پرائے مولاد اقبل <سؤال> چھے اگر دا خبری سیوالی معلومات تو تاوشو نا فوران اگر دا خبری خبری نا وہاں بچی ہوشو دان نور دیر علماء دا سیشتہ عبداللہ اتنی حباس دیل آمو اگر داوی سخت کے چاریخکار واقعی چیدوڑا لی اللہ غرک اکڑا ویوڑا لیے بچکڑا وہ اکم اڈالے بچو ویار اڈالے بچو جکم نہیں آنے من کرکولا دان نور اڈالے ہو در دا حکر تفصیل ربایت نقل جدا دی خطا کی کی تمہارا خبر بالکل روخواست اے ارٹیم کی بیا عبداللہ ابن اباستین نومہ علی ادولہ جامیرک نو منگ چاڑہ جوڑہ جامی اس کو نو شیلر لے ا وقت جی کم چیلنج کو جیو دا تیری سو پای نما امتحان طریقے بارے منگ چیلنج سٹاپ ا امتحان طریقے سٹوا واہ چے نتاسو پورا کوالیشن پورا کای اے سادی طریقہ بتاوا جتا دا کم پیش جواب نہ نور پیش خبر ہے ہوتا شولی سے تھا هي خطه تماما زي ما قلت لكم ان دلعنا بلاشه الفرنسي او مثلا فكيت الحسن بسم او يقولوا اني وليس يا دويجه تمونير حاصل وكينان حاصل من عصام قايد الجلجوب وتسلموا بعض الاصدقاء تقول ذرا بعض البيان باكي كم دينه نور هو وتشني وراسه ده عبديلد واد صبر زممنا علم اننا مش كانه زياده منی صاحب دنگا باور سر درسنگ والے پیش کرنا چاہیے نور حواله وغيره ونواحي ثنا ما دار اطمئنان لهاري وتقهيره تواجه دي عبادي ابو موسى كان نال سری نودারে وا دار مطلب جوابو سيجا وا بن ياما ميد نالاوو انداري وايلا نودار ساي دينا نوتو كات اه اه نچقاديه دي پوشو ندارا آنگلا تنخاستي سناديا آن ليها الله رضي الله دو رواي تو جاہا فرمان پرقی والے پاندا میں مال سے یہ وہاں आवाज किसी शख्स बड़ी बड़ी बंदा फर्स्ट गिरा वहां ہے نہیں کے کام نہیں ہے تک خبر خبر کر رو رزام کا سیلا رکھا روکا پتہ لگے روک موجود دیو جانوی خبر ہے نا خبر ہو رہا ہاں سری ون انا هغه بمنگا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله الكريم اما بعد اقول نبئ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلمه استغفركم استغفركم كلنا شيء موجود ليهزمون يتراولوا ليهزمون ما في جند نبغى لديه واكون شوقك لذي بديش كل راكوا وشي میں خورانچا جو خورانے بیان کو بھی جو دا کو ڈرا کرے دا ایمان پانی دس ہزار نما دوری جفنا ز دے جیم جم بابن کو منیستا اب گورم کو منی سیریفری دہیز بالکل جموار کہ روز جماعت تحقیق اور دا قرآن اور سنت پرانا کی دامی تحقیق ہر ساتھ چن کیا مزہ کروں مکمل بنی طرح موجودہ وقت کے چیری قبر کا مونگوزی شریف قرآن لاش اناجیشا سمندر برے لوگوں کا مطلب ہے کہ جماعات کے شکل میں منگہ تسلیم نہیں ہوتا جماعات اور انا مشاريع طلبہ کی ذمہ داری نہیں ہے شیخ اس نے کہا لا ٹھیک ہے طلبہ طلبہ کی ذمہ داری شیخ نے کہا یہ بھی حدیث ہے برا واسطہ ہے شیخ نے کہا باقی کے زمانے جماعات کے اور مشاريع تاسو بپد کینو منگا بیادی مرگری خبر اور ابو عبد اللہ صحیح ہے رام دے کا موقع خلا خبر واپس وا سکتا بالکل کیا بنو رہا ہے ایمانداری کر سمندر مر گئی خبری دے ٹول میں ٹکینا خبر خاموش. خاموش خاموش گور خبروں خبر چادی نا منگوار بلکی بلکہ تازو تاسو چیز کار گوشت مندر ہاتھوں پوچھو یاد ہو رہی خبر گروا زیو میل زما میرے ٹول تنظیم نئے نٹول گڑام باقی دے, دے, دے دا دا دا رقبل بچی جی مہاری کی شرکت باقی بارہ کی کسم و تالا بس ہوا نوامرو تاسن و تپس کم قرآن زون و دے کہ نہ دے بالکل بالکل آسی تاس تپوس کوم چې دغه قرآن دی اسپ کی منگا گرو نو ددار قران نمنگلیر پکار وکنو بالکل نو د هغه موافق مال به غشان پکار وکنو بالکل خد دې دا خبري دامت مطلب لمنه چګینی یرا منګه قسم کو داری دوجنم بیا رجو هم وکړه نو کني د شاعت وله دې سره نور باسونه پدې مثلا نه کئ نا نا نا دامت مطلب پهینه نه کئ نه کبل یو عالم زمنګه طرف نو وی چې منګه ور سره باس کو نو دې به بیا اړین مخنیوی نه کئ باس وہ ترکہ یاد ہی مے کرے مے دا شان وی گرا تے پیٹیاں پوری مزداکم رونا چہ دمن گلا بک نہ اگری دی دیدے تورے شو دو حسینا کار ناخلی دای گلا دے پھنے تے زمولہ ما پیا لات کے بس ماں بہلا یا ماجی کنے طرف موقف فلک نو بس ٹول گلا بک او ٹول ار بس پھل شونا نا رونا نہ رلا ما پدی کی داپ میساں ای جو تو در ایک پل تحقیق دفار ازرا گلیم پل معلومات دفار ازرا گلیم زمان الحمدللہ تسلیوشو باقی ملی سے باقی ملی سے باقی در قسم دو وجہنا اقرار و و او اعتراف او کو آئین در چی دے آئین دو سپل منس دا اپرا تفری مکوی دا یو بل سا قبری تو تو میمے مکوی دا میٹنگ کو گئی مقات کو تاثر ہے جدید و تقوان اور او پرستے ہیں نم وہ تاثر ہے وہاں او کھلے طریقے سے الام مولانا سے فلات اور دلائل پیش او نام بات سے کم دیر زماجی رن تھا تاسو و تخواص دا رون ہے وہ تاثرت خبر ہے دنیا کا پلی بڑی نه ہے پلی بٹی خبر ہونا چاہتا گھر ہم کھڑے ہو سکتا ٹھیک تھا کامیابی تو ہم باندھے دا, دا, دا, دا, با بان دا سا ماجگر پورے نہ دیکھے پداسر پاڑنا تاں تے پاشہ زمون گا ستاس اخرت خستہ گیلا زمون گا ستاس اخرت خکی جے تا پانے تے زمون بدی بنیا رستو جگڑو نا دا رنوں زمون گا روہدی مسلماناں دی حصہ کم نے مونگا ائی تا میری بد نوائی ورتا زمون رندی محکم دی ہو سمدی او دینا بات کم دی اس جسمہ شور دی ضرورت نہیں تے بلکہ ضرور درے بارش بسم اللہ الحرحمٰن الراحی دام الزرا پکری شریف خانے کی دھاتی پورت دہم دسمبر سن دو ہزار میں آج رمضان مبارک کی خوشبو دا مناظر جمع اہل حدیثر ابو سعید شکیل اخشید صاحب کرمبک اور معاون مولوی الرحمان صاحب اور داہنا مناظر مولوی ابو عبداللہ صاحب معاون فقیر اللہ صاحب اور سربلی داحل و داو دعوا کے دا دا بغیر پاتے ہیں نا مند نکی مون یا امام بھی جہری بھی یا نہ روا دی مون جہری یا پیانو تقریباً دا باس او رجوع اکڑا مسلمان اکڑی اور عزت وارواں رکھ لی عزت منگ میں منگول مسلمانوں بند اعتبار رسول پرندہ پکار اللہ پکتاب نبی علیہ السلام پر حدیث ان شاء اللہ اسلامی کیسٹ مرکزی بازار بے خبر خارہ من لکچ پود مد پیلم دوڑا گیرو خاندی خاؤ بد پیویلم دوارا سر گروحان دیب رواڑ میر دکڑی جی دور آ ن دی دا دوالا چے چاپری ارخی آغا پارشان دی بیو خواب الخواگر زیبی دلیل سرگردان دی نی غلار خود لوکی دا دی دوالو اثر منم نی غلار خود لوکی دا دی دوالو اثر منم کلک چے پا دی دوالو ویزا غسی رہ مج کرو رد ہر مسلک جدا جدائی پتا کرلو زے ہم اپنا نے پلانے, پلانے مسلک پر موقرر منم زے ہم اپنا نے پلانے, پلانے مسلک پر موقرر منم کلک چ جی پدی دوالو وی زہ ہ گسی رہبر منم خسرا ہ تل پتا ریکا دپی غم بر پریدی کول چ د امام نبی سنت دا سرور پریدی نور مامان مان ہم پخ پل یو خاص مام اکثر پریدی دی دیر تر کی دک ہم বর্ষ مو سحر پریدی سو پدی اپر تو ت پر دوالو کے خطر منم کلکٹی پدی دوالو وی زہ غس رہ برمنم مون روان پل ردا سلف صالحین یو پلاقط <سلام> طار کا باندھی داہی مومنین یوں تول گان زن پلارد کھول پا اور راشدین یوں خیر کے دوشمنان پر ددے باز حاسدین یوں لاس کی دا اللہ سردار دوال خیرو شرمنم لکچ پدے دوال ویز دا گس راہبر منم دا میرے فاہر مقام دے اللہ پورتک لیش جرد علم چی دا تمام مخلوق تر اومی سمرد علم فاید آکر مملم متقی یو رہبرد علم چی فا تمام جہان کی پورتش اثر د علم علمان نے مقوقید ہے کہ جاتا شہران نوران آگلی کہنا موضوع مکمل ہوتی دی پک دربی مدم چری کو نبی بی پک ادبی مدم چالم پو ایک پہک د گئے مطلب مدم چہد پک دزبی مدم ادا سدر دے باند نفر دلم چڑنا دا نکڑی خری فسمو غرد علم رب دا سوال کیوں نن موں گا صاف درد علم چپ تمام جہان کے پورتش اثر دا علم ہر یوم مسجد ربادہ نماد زرار نہ بچڑے دا یوم جمعہ تر تک ہودے شونے بارک مول ہر یوم مسجد ربادہ نماد زرار نہ فاقف القدرت دا شفا جروف انہار نبچلی داو سیدن کی فکوا قدرت نبشکلی نبشکلی نبشکل قدرت دا عشران نبچلی فاقف القدرت باند تا مور بدن عرن بچلی نو فاقف القدرت را تحکارک لی روگ درد علم را تا کلاو کر توف اسلام کی ورد علم چی فاسا نشو ورگڑا فسمن درد علم جفا تمام جہان کے پورتشی اثر دا علم حلی استواللزین ربا تارشتیا ویلین حلی استواللزین ربا تارشتیا ویلین خیری کسیل وعالو تد انما یخش اللہ ویلین